استاد محترم ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہاں پر آپ چوری کے مراحل کو ذکر کریں گے کہ یہ عالمی لٹیرے کس طرح ہمارے پٹرول کے ذخائر کو گیس کے ذخائر کو معدنیات کو اور بیش بہا قیمتی پتھروں کو اور دھاتوں کو کس طرح چوری کرتے ہیں اس مرحلے کو سننے سے پہلے ہم اپنے ملک یعنی جس سے میرا تعلق ہے برما اور اراکان کا مختصر سا تذکرہ کرنا چاہوں گا گویا کہ بطور حاشیہ ہم اس درس میں اسے شامل کریں گے یہ معلومات جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ دو ہزار تیرہ کی معلومات ہیں ٹھیک ہے اصل میں اس کا تذکرہ اس لیے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ برما کے لوگوں کو اور اراکانی لوگوں کو یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی غریب ترین قومیں ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس میں کیا کچھ رکھا ہے اسے اولن تو مسلمانوں کو علم نہیں ہے ثانیہ کفار ان کو ان علاقوں سے نکال کر ان مادنیات اور ذخائر پر قبضہ کر رہے ہیں لیکن مسلمان بیچاروں کو ان کا کوئی احساس نہیں ہے اور جن کو احساس ہے انہیں لوگ پاگل کہتے ہیں کہ گزر رہی ہے زندگی چلتی کا نام گاڑی ہے کیا ضرورت ہے ان سیاستوں کی اور ان باتوں کی حالانکہ میرے بھائیو اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اور ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے بلوچستان کی مثال آپ لے لیں اللہ عالم مجھے علم نہیں ہے کہ اب کیا حال ہے لیکن لیکن کچھ عرصے پہلے تک بلوچستان میں جو طبعی گیس کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے یعنی سوئی کا علاقہ وہاں ابھی تک لوگوں کو گیس نہیں فراہم کی گئی چراغ تلے اندھیرا کی اس سے بڑی زندہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس علاقے سے گیس نکل کر پورے پاکستانی علاقے میں پھیل رہی ہے اور پورے پاکستانی علاقے کے کارخانے اور ملیں اور عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جس سرزمین سے یہ گیس نکل رہی ہے اس سرزمین کے لوگ بھوکھوں مر رہے ہیں پہننے کو کپڑے تک ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ لوگ اپنے حقوق کی خاطر نہ کھڑے ہوں تو کیا کریں یہ ایک الگ موضوع ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس منہج اور کس عقیدے پر کھڑے ہیں لیکن کھڑا ہونا ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں اور لٹیروں کے خلاف لڑیں یہ ان کا حق ہے ہاں اسلام کی بنیاد پر اگر وہ لڑیں تو پوری دنیا کے مجاہدین کا تعاون انہیں حاصل ہو سکتا ہے کاش کے وہ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں حضرت ابود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے اور ایک رات بھوکا سوتا ہے پھر بھی صبح نکل کر وہ حکمرانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تو مجھے اس پر تعجب ہے یہ حضرت ابدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے یہ اس شخص کی بات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے ذر سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے رضی اللہ عنہ تو میرے دوستوں ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں بہنیں ہیں مسلمان ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان حکمرانوں ان لٹیروں کے خلاف لڑیں لیکن کاش کے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں سب سے پہلے بلوچ نہیں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں کاش کے وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو پوری دنیا کی امداد ان کے ساتھ ہوتی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سوریا میں پوری دنیا سے مسلمانوں نے وہاں کا رخ کیا یہ اللہ کے مہاجر پرندے اڑ اڑ کر وہاں جا رہے ہیں کیوں سوریا کی ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اب جو دس ہزار سے زیادہ مسخ شدہ لاشیں مل چکی ہیں بلوچستان میں کیا ان لاشوں کو دیکھ کر ہمارے دل نہیں جلتے اور ہم سے زیادہ کس کے دل جلتے ہوں گے جو کہ وزیرستان میں انہی کی طرح مصائب اور آلام کے شکار ہیں کہ بمباری میں ایک ہی گھر سے بیس بیس تیس تیس لوگ شہید ہو جاتے ہیں ڈرون طیاروں میں کتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ان کی لاشیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہم نے خود دفن کی اور ہم خود ان حملوں کے شکار ہوئے اور ہمارے ساتھی اس کے شکار ہیں اب جس وقت یہ درس ہو رہا ہے یہ آپ کو شاید آواز آ رہی ہوگی ڈرون تیارے کی آواز اب بھی آ رہی ہے تو کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کے ان کے آلام و مصائب کا احساس نہیں ہے تو بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہے لیکن ہم صرف اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں تو شرعی طریقے سے کھڑے ہوں آپ تو ویسے بھی جنگ کر رہے ہیں تو جنگ آپ شرعی طریقے سے کریں آپ تو ویسے بھی قتل ہو رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ شہید ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ غازی ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے زخموں کو وہ فضیلت ملے جو کہ احادیث میں مذکور ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دفعہ جب تتاریوں کا حملہ زور پکڑ گیا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جہاد کی اور بہت انہوں نے ترغیب دی بلاخر انہوں نے یہ سوچا کہ جنگجو قسم کے لوگوں کو دعوت دینا زیادہ مفید ہے تو پھر وہ چلے گئے فلسطین کی پہاڑیوں کی طرف وہاں ڈاک رہا کرتے تھے وہاں کچھ لوٹے رہا کرتے تھے تو انہوں نے جا کر سب سے پہلے تو ان کے بڑے سے اجازت چاہی تو انہوں نے وہاں جا کر اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو العباس ہوں ابن تیمیہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو اب ان کے لوگ کیا جانے ابن عب... ابو عباس کون ہے اور ابن تیمیہ کون ہے ان کے سردار کو خبر دی گئی تو سردار بھی حیران ہو اس نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس مولوی کو اس سے بھی ہم بات کرتے ہیں بےچارا مولوی جو ہے سردار کے سامنے پیش ہوا کہا کہ ہم سے تو کوئی بھی اچھا آدمی ملنے نہیں آتا ہے تو آپ اتنے بڑے مولوی ہیں تو آپ کیوں ہم سے ملنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھی بات کہنے آیا ہوں کہا کہ بالکل اب اچھی بات کریں ہم تو اسی کے لیے نکلے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں ہم تو اسی لیے ڈاکو بن گئے ہیں کہ ہمیں کچھ اپنے حقوق مل جائیں تو پھر پریشان نہیں ہونا ہیلی کاپٹر کی آواز ہے یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جو بلوچستان میں ہمارے بھائیوں کو مارتا ہے اور ہمیں بھی مارنے کے لیے اڑ رہا ہے نا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شروع میں تو سردار کو دین کی باتیں کی اور اسے یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں بتاؤں گا صرف وہی کام جو تم اب کر رہے ہو اسی کو کرنا بس لیکن تھوڑی سی تبدیلی کی اس میں ضرورت ہے اس نے کہا کیا تبدیلی ہے کہا کہ صرف یہ تمہاری نیت کی تبدیلی اگر ہو جائے نا تو یہ جو تم لوٹ مار کا کام کرتے ہو یہ بھی حلال ہو جائے گا اور کافروں کی لڑکیاں بھی تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی کافروں کی مال و دولت تمہارے لیے غنیمت میں بدل جائے گی اور اب جو تم لوگوں کا ایک برا سا نام ہے لوٹرا کوئی کہتا ہے کوئی باغی کہتا ہے یہ نام بھی اچھے نام میں بدل جائے گا اور جب تم لوگ قتل ہو جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے ہاں جنت میں جائیں گے ہم لوگ ہمیں تو لوگ بہت نفرت کرتے ہیں اور آپ نے آ جا کر یہ کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے کہا کہ ہاں صرف اتنی سی تبدیلی تم نے کرنی ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو اسے جہاد کے منحج پر ڈال دو جن دشمنوں کے خلاف لڑنے کا میں کہوں ان کے خلاف لڑو مسلمانوں کو نہیں مارو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا ویسے ہی کام ہے ذبح کرنا مارنا داڑنا یہ تو ہمارا کام ہے تو آپ ہمیں بتائیں کس طرح کرنا ہے تو امام تیمیہ رحمہ اللہ نے انہیں منحق سکھایا کہ دیکھیں اس طرح کریں آپ یہ تتاری آ رہے ہیں یہ دنیا کے اس طرح کے خبیص ترین کفار ہیں جو کہ سورج کو پوچھتے ہیں کفار ہیں مشرقین ہیں تم ان پر حملہ کرو ان کو قتل کرو بچ جاؤ گے تو غازی کہ گے اور کام آ گئے تو شہید کہلاؤ گے اور اللہ کی جنت میں جاؤ گے اور ان کا جو مال و دولت ہے سب تمہارے لیے غنیمت ہے اور ان کی لڑکیاں جو ہیں تمہارے لیے حلال ہے ان کے گھوڑے تمہارے لیے غنیمت ہیں ان کا جو اسلحہ ہے وہ تمہارے لیے غنیمت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی تم مالدار ہو جاؤ گے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا تو یہ حیران ہو گیا یا اللہ یہ تو بہت آسان کام ہے لڑنا بڑنا تو ہمارا کام ہے ہی تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو یہ طریقہ سکھایا روایات میں آتا ہے کہ تاریوں کے خلاف جنگ میں پہلی صف میں لڑنے والے لوگ یہی ڈاکو تھے کاش کے کوئی عالم آج کھڑا ہو اور ہمارے مظلوم بھائیوں کی صحیح نہج پر تربیت کرے صحیح منہج اور صحیح عقیدہ ان کو سمجھائے تو یہ عجیب بات ہے کہ بلوچستان کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی عالم ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ٹھیک ہے ان میں کمونسٹ موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے تربیت جو نہیں کی تو کمسٹ اس میں موجود ہوں گے یہ پیر پگاڑا وغیرہ جو ہیں یہ کیسے اتنے بگڑے حالانکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ تو انگریزوں کے خلاف جنگ انہوں نے کی ہے جہاد انہوں نے کیا ہے عالم پیر اللہ شاہ راشدی ان کا نام تھا تو یہ تو مجاہدین تھے انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں یہ تو ان کی اولاد کیوں بگڑی اس درجے میں اس درجے بگڑی ہے کہ آپ, آپ انہیں اگر یہ کہیں کہ آپ بگڑ گئے تو اس پر وہ ناراض ہوں گے حالانکہ ایک حقیقت ہے ان کے آبا اجداد انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین تھے جن کو ہر مجاہدین کہا جاتا ہے یعنی آزاد لیکن ان کی اولاد تباہ ہوئی برباد ہوئی کیوں تربیت کسی نے نہیں کی علماء ان سے دور رہے کاش کے کوئی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح کھڑا ہو اور ان بچارے لوگوں کی تربیت کرے ویسے ہی تو شیخ الاسلام نہیں بن گئے وہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے کمروں میں بیٹھے بیٹھے تو شیخ الاسلام نہیں بن گئے وہ تو قربانیاں دے کر شیخ الاسلام بنے ہیں وہ تتاریوں کے خلاف باقاعدہ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے اور اپنے ہی بادشاہوں کے خلاف ضرورت پڑتی تو منقرات کے خلاف آواز اٹھا کر جیل میں جاتے تھے نکلتے تھے پھر جاتے تھے پھر نکلتے تھے پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی دمشق کی مسجد کے کمرے میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے وہاں سے نکالے گئے در بدر کیے گئے جلا وطن کئے گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جنت کی راہ دکھائی ہے کاش کے کوئی عالم کاش کے کوئی انقلابی انسان کھڑا ہو اور ان لوگوں کی ان بیچاروں کی جو کہ واقعی مظلوم ہیں بلوچوں کے مظلومیت میں بلوچوں کی مظلومیت میں شبہ کرنا تعجب کی بات ہے کیسے کوئی شبہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی مظلومیت پر کہ جن کی لاشوں کو مسق کر کے دنیا کے سامنے پھینکا جا رہا ہے جن کی بیٹیاں تک بچے تک بہنیں تک اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو نہیں پہچان پاتی اس طرح لاشوں کو مسک کیا جاتا ہے یہ پاکستان کے مرتد حکمران یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم بلوچ بھائیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت الحمد دی ہے آپ اس نعمت کی قدر کریں اور ہر قسم کے نظام اور ہر قسم کے عزموں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آپ کے حقوق دلوانے والا ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مجاہد بیٹوں کی قدر کریں دیکھیں سوویت یونین اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا تھا اور ہم میں سے کتنے ساروں کے عقائد اور نظریات کو اس نے خراب کیے حالانکہ ہم مسلمان ہیں لیکن آج ہم میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ دین پر ایمان ہی نہیں رکھتے پوری پوری, پوری پارٹیاں موجود ہیں بلوچستان میں کمیونسٹ نظریات کی یہ سب ان کی کامیابی ہے یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے ہمارے اندر تو پہلے یہ نظریات موجود نہیں تھے ہمیں اسلامی نظریات کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق جہاد کے جھنڈے کو اٹھانا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہوگی ہی اور اللہ تعالی آپ کی طرف پوری دنیا کے نوجوانوں اور مجاہدین کے دلوں کو پھیر دے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جہاد ہوتا ہے اور کس طرح ان مرتد حکمرانوں کی طاقت کو اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے اور کس طرح پھر ہم ان کے پھر ہم انشاءاللہ ان کی لاشوں پر لاش گرائیں گے اس مظلومیت سے نکلنے کا واحد راستہ جہاد فی صدی اللہ ہے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قوم کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے غنیمت کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے منقطون خلیمۃ اللّہ ہی فہو فی اللہ جو کہ اللہ کے کلمے کو علی کرنے کے لیے لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ مجاہد ہے تو وہ شخص جو کہ اپنی قوم کی اس لیے مدد کرنا چاہتا ہے کہ کفار اور مرتدین ان پر غالب آ چکے ہیں ان کو دین کی آزادی نہیں ہے ان کی اسمتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں ان کی مال و دولت محفوظ نہیں ہیں ان کے نظریات عقل و فکر محفوظ نہیں ہیں اس لیے جو شخص اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ مجاہد ہے اس لیے کہ فی سبیل اللہ ہے یہ اللہ کی خاطر ہے اللہ کے کلمے کو عالی کرنے کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قوم جو ہے تعلیم حاصل کرے میری قوم اللہ کو پہچانے میری قوم رسول اللہ کو پہچانے میری قوم اپنے اسلاف کو پہچانے اپنے حقیقی تاریخ کو پہچانے بلوچ قوم ایوبی رحمہ اللہ کو پہچانے جو کہ اس قوم کا ایک بہت بڑا ہیرو گزرا ہے اسلام کی تاریخ میں کرد تھے نا وہ بلوچ بھی کرد ہیں یہ پہلے بھی ہم نے الحمدللہ اس موضوع پر کافی بیانات کیے ہیں ہمیں بلوچ بھائیوں سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے نظریات اور منہج کو صحیح اسلامی صحیح اسلامی اصولوں کی روشنی میں منظم کریں قوم پرستی کی بنیاد پر کامیابی یہ دنیاوی طور پر تو ممکن ہے لیکن آخرت ہماری نعوذ باللہ برباد ہو جائے گی اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی قوم بھی تو متفق نہیں ہے آپ کے معاملات میں آپ نے جس نقطے کو بطور اتفاق پیش کیا ہے اس پر خدا آپ حضرات کے اتفاق نہیں ہے اس لیے ہمارے دل تو جلتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور ان لاشوں کو اور ان مظلومیت کو دیکھ کر ہمارے دل بھی تڑپتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو نعرے آپ نے بلند کیے ہیں اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اپنی قوم کو مظلومیت سے نکالنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اپنی قوم کے حقوق کے لئے لڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے فی سبیل اللہ ہو کہ اللہ کے کلیمے کو علی کرنا مقصد ہو ایسا اگر ہے کہ اپنی قوم کے حقوق دلوا کر آپ انہیں کمیونسٹ بنانا چاہتے ہیں یعنی کمیونزم نظریات کے مطابق آپ ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں یا ڈیموکریٹ نظریات کے مطابق آپ ان کو یا ڈیموکریسی نظریات کے مطابق آزادی دلا کر ایک دوسری کافر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب فضول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا بنوانا چاہتا ہے تو شاید بن جائے لیکن آخرت اس کی برباد ہوگی اس لیے ہم بلوچستان کے تمام مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان مظلوم بھائی بہن ہیں ان سب کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ جو کام بھی ہو اللہ کے کلیمے کو عالی کرنے کے لیے ہو اللہ کے کلیمے کو عالی کرنے کے لیے جو کام بھی ہوگا انشاءاللہ وہ جہاد ہے اور جب بھی اللہ کے کلیمے کو عالی کرنے کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے گا یہ قتال فی سبیل اللہ ہے اور وہ اللہ کے راہ کا مجاہد ہے من تعلا کا لفظ ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے قتال اللہ کے کلیمے کو عالی کرنے کے لیے مذکور ہے یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے